شاحمتی وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مذکورہ بات کی مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اس کی مشیت میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اس کی رحمت کا سوال کریں اس سے خیر کی توفیق اور آخرت کے عذاب سے نجات مانگیں وب اللہ